رسم اللہ و رحمۃ اللہ صحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام سامعین گرامین برادران سب کو سمجھنے اخبار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سلطل نمبر 611 سو گیارہ دو سو ترپن ہے چھ سو گیارہ شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دو سو ترپن اوراد فتھیہ کے درست کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم اسوا جو ہے اسماع حسنہ میں سے یا عزیز و دسواں اشمِ اعظم اس مقدس میں ہیں اور اس عنوان میں ہے کہ اس کے لوگی توضیع ختم ہو گیا تھا پھر دوسرا العزیز جل جلال القرآن پاک میں مسلمان سے جو ہیں ابھی تک آپ لوگوں کو دو آیات کی توجہ نہیں دیا تھا قرآن باغ میں سے جیسے تو اللہ عزیز جو قرآن باب میں تارون بیانوے مرتبہ ذکر ہوا ہے لیکن چند ایک مورت جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنا ضروری سمجھا تاکہ جو ہے قرآن باغ میں یہ مقدس سن جو ہے آیات میں کیسے آیا ہیں ہاں دوسرے ازما کے ساتھ آیا تھوڑا سا توجہ ہو میں تیسرے آیات یہ ہیں اللہ فرماتا ہے رب کا بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم ان نہ رب القوی العزیز ان نہ رب القوی العزیز قوی الزیت یہ سراحت آج نمبر چھسٹھ میں ہے تجمہ جہ جی یقیناً تمہارا رب بڑا طاقتور قوی اور غالب آنے والا العزیز یعنی تمہارا قوی کے معنی بڑا طاقتور فائل الگ بر مبالکہ کا شرائے العزیز جو ہے غالب آنے والا تو معنی ہو جائے گا بے شک آپ کا رب ان نارم ہوا وہی ذات ہی القوی بڑا طاقتور العزیز طاقتور قوت والا اور عزیز غالب آنے والا ہے ہر چیز پر تو القوی العزیز جو موجم المفارش مطابق قرآن بعد میں کل چھ مرتبہ وارث ہوئے القوی اور عزیز یہ دونوں ایک ساتھ ہاں جی تو القوی العزیز کے ایک ساتھ ذکر ہونے میں القوی ہاں جی العزیز قوی کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور طالباً موجم کے روشن میں جو چھ مرتبہ آیا ہے جو بندہ کو ملا تو اس لحاظ سے جو القوی العزیز کے ایک ساتھ ذکر ہونے میں ہے یعنی القوی کے ساتھ ساتھ العزیز ہیں یعنی کہ ایک ساتھ ذکر ہونے میں یہ حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا طاقتور ہے ہیں جی یعنی ایسا طاقتور ذات ہے جی اور غالب اور غلبہ والا ہے ہاں جی یعنی کہ اس کے سامنے باقی تمام طاقتیں ہیں باقی تمام طاقتوں کے کوئی حیثیت نہیں ہے یہ سمجھ میں آتا ہے اس مقام پر کہ اس کے سامنے باقی تمام طاقتیں ہیچ ہیں اللہ تعالیٰ طاقت و قوت اور غلوہ میں انتہا درجے پر ہیں جس سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے القوی عادص آنے کا پھر یہ مفہوم ہے جی غلبہ میں انتہا درجے پر ہے جس سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا بتائیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اطلاع ہے جو بے انتہا ہے اور انتہا آخری نوطا کوئی نوطا تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. نہ سوچ سکتے لہٰذا جو بھی سرکش و جابر و ظالم حکمران و, و شیاطین اللہ تعالیٰ کے قوت و غلبہ کو چیلنج کریں جو بھی ہاں سرکس جاوید ظالم حکمرانچ اور شائطین اللہ تعالیٰ کی اکوت و غلبہ کو چیلنج کریں تو یہ اس کی این تباہی و بربادی ہے پھر اللہ اس کو معاف نہیں کرتے پھر اللہ اس کو جو ہے اچھی طرح تباہ و برباد کر دیتے چنانچہ نمرود فرعون شداد قارون وغیرہ کا حیثیل تاریخ عالم نے دیکھ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان آسمائے جلالی سے ہاں جی اقتصاف ہمیں خبر دیتے ہوئے اپنے دشمن کو مغلوب کرنا چاہتا ہے اور انہیں ہوشیار کرتا ہے کہ کہیں بھول کر بھی اللہ کے مقابلے میں اپنی حقیر طاقت و قدرت کا مظاہرہ نہ کریں ہاں جی اللہ کے مقابلے میں اپنی حقیر طاقت و قدرت کا مظاہرہ نہ کریں اپنی چاہل مرکب کی وجہ سے کیونکہ اللہ پرمۃ میں اللہ القوی العزیز ہوں اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اور قبیل عزیز ہوں یہ دونوں اسم جو ہے فائل کے وزن پر ہے بھی فائل کے وزن پر ہے عزیز بھی فائل کے وزن پر ہیں اور یہ دونوں عشم جو فائل کے وزن پر مبالغہ کا شعبہ بھی ہے یہ دونوں اور صفت مشبہ کا بھی امکان ہے تو اس طرح ہمیں یہ حقیقت بیان فرماتا ہے کہ میں اللہ بے نہایت طاقت و قوت کا مالک ہوں اور صاحب غلبہ ہوں یہ دونوں صفات میرے لیے ہمیشہ اور ہر دشمن کے مقابلے میں ثابت ہے دونوں مفہوم اس سے آتا ہے تو مبالغے کے لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور ہاں سب پر غلبے کے مفہوم آتا ہے اور مشابہ ہونے کے صورت میں دوام اور استمرار ہے تو مطلب کہ ہر دشمن کے سامنے پر اللہ کو غلبہ حاصل ہے قوت حاصل ہے کوئی بھی دشمن اللہ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا اس کا مقابت و طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور کسی بھی زمانے میں نہیں کر سکتا اللہ چاہیں جس دشمن کو جب چاہیں جس لمحہ چاہیں ہاں جی نیس و نابد کر دیتا ہے اللہ نے قرآن فرمایا ولی اللہ السماوات ولاد ہاں جی زمین کائینہ آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کا لشکر ہے قرآن فرمائے غرما یا علم و جنوع رب الُک میرا بھی تیرے رب کا لشکر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں لہٰذا اللہ نے سابقہ کو میں سے کسی پر عفا نے اللہ نے ہوا کے ذریعے سے نابود کیا کسی کو بارش کے ذریعے سے نابود کیا ہاں جی کسی کو آزمان سے جو ہے خطرناک سیاح اور آواز کے ذریعے سے نابود کیا کسی پر پتھروں کی بارش برسائے کسی پر آبابل جیسے پرندوں کے چونچ میں ہاں جی چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کر اساب فیل جیسے با قوت لشکر کو نابود کیا تو اللہ تعالی اور کسی کو دریا میں غرق کر دیا کسی کو جو ہے طوفان میں غرق کر دیا تو یہ وہ اللہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے لشکر ہیں اور اس کے قوت کے سامنے اس کے لشکر کے سامنے اس کے فوج کے سامنے ہاں جی کسی کے کوئی گنجائش نہیں اللہ جو ہے چاہیں تو کسی کو ایک چونٹی کی ذرا سے نابود کر سکتے ہیں ایک حقیر معلوم کے ذریعے سے نابود کر سکتے ہیں ایک جراثیم جو نظر نہ آنے والی جراسیمی مہلوک ہے جو ما سے نظر اس کے ذریعے سے بھی اگر چاہیں تو اللہ اپنے دشمن کو نیست و نابود کر سکتا ہے لہذا جو ہے قوت کا اللہ تعالی خود کو الحکیم عزی عزیز الحکیم عزیز قبیل عزیز کہہ کر جو ہے یہ حقیقت بیان فرماتا ہے کہ میں اللہ بے طاقت و قوت کا مالک ہوں صاحب غلبہ ہوں نیز یہ دونوں صفات میرے لیے ہمیشہ اور ہر دشمن کے مقابلے میں ثابت ہے نیز اللہ ان آسما الوچنا کے بیان کے ذریعے اپنے انبیاء علیہ السلام اور مومنین کو زبردست تسلی و ہمت و طاقت دیتے ہیں اللہ تعالی کہ تم لوگ پریشان نہ ہو کیونکہ تمہاری مدد کے لیے میں اللہ جو القوی العزیز ہیں ہوں ہاں جی میں اللہ جو القوی العزیز سے کھڑا ہوں اور ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہوں منت انسر اللّہ انسر اگر تم نے میری مدد کی میں تمہاری مدد کرتا ہوں جو اللہ کے قیام کرتا اللہ اس کی مدد فرماتا ہے تو جو ہے اس اللہ تعالیٰ جی سسم سے اس سے جو ہے ہمیں یہ تعلیم بھی دے رہا ہے کہ تم اللّہ قبی العزیز پر بھروسہ کرو امومنوں تم اس پر بھروسہ کرو اس کی نصرت پر یقین رکھو تاکہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کسی دشمن کا تمہاروں پر خوف اور غلبے کا تم کوئی خطرہ محسوس نہ کرے ہزار اس کے علاوہ چوتھی آیت جو ہے اس میں بھی یہی اس مقدس سے باتیں ظالقہ تقدیر العزیز العلیم ظالقہ تقدیر العزیز العلیم سورہ انعام جو ہے آج نمبر چھیانوے ہے اس کے تجمے کیا ہے یہ سب ظالقات اس سے پہلے مطالب پر بشارہ ہے غالب آنے والے دانا یعنی علم والے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے یعنی اندازہ گیری ہے اس میں بھی تقدیر یعنی بنائی ہوئی اندازہ گیری العزیز ہر چیز پر غلۂ غالب العلیم اور صاحب علم و دانا ال یہ سب کائنات کے پوری نظام سے اسلام جو ہیں یہ سب غالب آنے والے دانا علیم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے اندازہ گیری ہے کہ جس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں اور اسی مخہوم میں دوسری بات ہے تنجیل الکتابی منا اللہ عزیز العلیم اس میں بھی جو ہے العزیز کے ساتھ علیم آیا ہے سر غافر یعنی مومن بھی کہتے ہیں آج نمبر دو تو اس کتاب کی تنجیل بڑے غالب آنے والے دانا اللہ کی طرف سے ہے یعنی کتاب تنجیل الکتاب ہے اس کتاب کی تنجیل جو ہے کس طرف سے من اللّہ عزیز العلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے غالب آنے والے دانا ہے تو ان دونوں میں العزیز اور علیم ساتھ ہے تو اس عبادت کا جو دوسرا تجمہ یہ بھی اس کتاب کا نازل فرمانہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب پردانہ ہے اس کتاب کا نازل فرمانہ اس اللّہ کی طرف سے ہے اس نے نازل فرمائے جو غالب پردانہ ہے تو العزیز العلیم یہ دو مقدس حصوں میں ایک ساتھ ہے موجم مفارش کے مطابق قرآن باغ میں چھ مرتبہ ذکر ہوا ہے العزیز اور علیم میں ایک ساتھ ہے تو عزیز کو علیم کے ساتھ بیان کرنے میں یقینا یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑا غالب و طاقتور ذات ہے وہ اپنی طاقت و قوت کو انداز استعمال نہیں فرماتا ہے انداز استعمال نہیں فرماتا ہے بلکہ کمال تدبر و عین علم و حکمت کے مطابق موقع محل دیکھ کر اسم استعمال کرتا ہے اس سے ان سے مقدسوں کے ساتھ ہونے سے یہ عام نقطہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ ذات العزیز ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر غالب ہونے کے ساتھ ساتھ سب ہر چیز سے باقوت ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ذات علیم بھی ہے وہ دانہ بھی ہے اور وہ اپنی قدرت و طاقت کے استعمال میں کبھی خطہ نہیں کرتا ہاں جی بعد میں کہیں پشمانی ہو جائے بلکہ ہمیشہ بر محل استعمال کرتا ہے بے محل وہ شاد استعمال کرتا ہے جسے اپنے قدرت کے استعمال کے موقع ہنج و محل کا صحیح ادراک نہ ہو تو وہ طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح قدرت و, و طاقت و طاقت مطلقہ کا مالک ہے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت و قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہاں تک پہنچ نہیں سکتا اس کی طاقت و قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی طرح علم منتقا کا بھی مالک ہے اللہ کا علم بھی ہاں جی احاطہ بالکل لشین علمہ ہے ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے وہ بالکل لشین علیم اور وہ ذات اسے ہر چیز کا علم ہے بس ایسی ذات اپنی قدرت و طاقت کے استعمال میں کیوں کر خطا کرے گا تو یہ بہت اہم نقطہ تھا کہ اللہ عزیز کے ساتھ ساتھ جو ہے العلیم آیا تو اللہ تعالی جو ہے جہاں جی عظیم قدرت اور طاقت کا مالک اور غلبہ رہنے والے مالک داد ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم دانہ ہیں تو اپنی قدرت کو این حکمت کے مطابق این علم دانش کے مطابق این حکمت و حرجہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں بے جا غلطی سے خطا سے کبھی بھی استعمال نہیں فرماتا یہ ہمارا رف ہے جو ہر ایب و نقص سے پاک و طیب ہے حضرن گرامی رسم الحض میں ہم تدبر کریں تو کتنے اہم مطالب اور ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عظمت کا ادراک ہو جاتا ہے اس کے اسمال حصنہ کے جو ہے ہمیں معرفت ہوتی ہے اس کے ذرا سے اللہ کے ذات کی عظمت کا ادراک ہوگا اس طرح ہمیں اللہ کے حضور میں ہمیشہ خواض و خواہشیں رہنے میں ہمیں بہت بڑا مدد ملے گا میری دعا اللہ تعالیٰ نے سب کو ان اسمال حصنہ سے فیضیاب ہونے کی توقع دافی